امین المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجاہ الکریم سے روایت ہے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان الدعاء محجوب عن اللہ حتى يصلی علی محمد و آلی و اهل دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم کے ایام چل رہے ہیں اور اہل بیت کی خوب خوب یاد کی جاتی ان دنوں میں بالخصوص اور پنچتن پاک کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں پنچن پاک سے مراد پیارے اکالی سلاۃ مولا مشکل کش علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضاح الکریم خاتون جنت فاطمۃ الظاہر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی اور امام حسین رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اپنی چادر میں جمع کر کے میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا کہ یا اللہ ان سے ناپاکی دور فرما دے انہیں پاک کر دے خوب پاک کر دے یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں آیا پت ہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت پنجتن پاک میں پیارے آقا علی صلات و السلام کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں اور پھر مولا مشکل کشاں ہیں کرم اللہ تعالیٰ وض کریم حضرت علی رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام حیدر شیر اور والد نے آپ کا نام رکھا علی اور میرے اقا علی صلات و السلام نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا علاوہ مرتضہ چنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا حیدر کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر شیر خدا بھی آپ کا لقب ہے مولا مشکل کشاہ بھی آپ کا لقب ہے لقب اسے کہتے ہیں جو اچھی خوبی کی وجہ سے کوئی نام پڑ جاتا ہے پیارے اکالی سلاط اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں کزن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے نکاح میں آئیں اور حسن و حسین کے آپ والد ہیں اور ولایت کے مرکز ہیں آپ بھی پنچتن پاک, پنچتن پاک میں داخل ہیں اور چار یار میں بھی ہیں سرحان اللہ میرا صلی اللہ و وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی اور صرف دس سال کی عمر میں مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام قبول فرما لیا تھا سبحان اللہ طار اکالس سولا تو کو غسل بعد انتقال آپ نے دیا جو چار مشہور خلیفہ ہیں ان میں آپ چوتھے اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے تیرہ رجب کو جمعہ کے دن ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی بدر میں غزوہ عہد میں غزوہ خندق میں جو اسلامی جنگیں ہوئی آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار سے کفار کو واصل نار کیا آپ کی جو خلافت تھی وہ چار سال آٹھ مہینے نو دن تھی اور سترہ یا انیس رمضان کو ایک خبیث خارجی کے قاتل حملے سے آپ زخمی ہوئے اور اکیس رمضان کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اعلی حضرت سلام رضا میں فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضاح الکریم سادات کرام کی بنیاد ہیں اور اللہ کا مقرب بننے کا سبب ہیں اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں. آپ کو کرم اللہ تعالی وضاح الکریم کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں اور صحابہ کو رضی اللہ تعالی کہتے ہیں آپ کو بھی کہا جاتا ہے مگر ایک خاص کرم اللہ تعالی وضح الکریم آپ کو کہا جاتا ہے کس وجہ سے اس لیے کہ بچپن ہی سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تھے آپ کی گود میں ہوش سنبھالا ہوش چلتے ہی کھولتے ہی اللہ کے محبوب کا جلوہ دیکھا آپ کی باتیں سنی آپ کی عادتیں سیکھیں اور رب کو ایک جانا ایک مانا کبھی بھی آپ کا مبارک دامن بتوں کی نجاس سے ناپاک نہیں ہوا آپ کا دامن ہمیشہ پاک رہا فتح رضویہ شریف میں جو علا حضرت نے جلد اٹھائیس صفحہ چار سو چھتیس پر لکھا اس کا خلاصہ میں نے مختصراً ارض کیا اس لیے آپ کا لقب کریم ہے کرم اللہ تلاج کریم عاشی کے رسول بہت تھے آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال و آل والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں یعنی پیارے ہیں اور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 یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حاضل ہوئی آپ کے پاس چار چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہیں تھا بظاہر آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا کس چاند سے ایک رات میں ایک دن میں ایک کوشیدہ اور ایک ظاہر کر کے دیا پیارے آکلی و سلام کی اتائیں مشکل کشاہ پور بہت زیادہ تھیں اور یاد رکھیے کہ کے در سے ولایت حاصل ہوتی اور خود پیارے اکالی سلاط اسلام نے مولا مشکل کشا کر اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بیان کی آقا علی سلاط اسلام نے فرمایا انا مدینت العلم والی یم بابہ علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ایک حدیث میں ہے انا دار الحکمت علی یون بابوہ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور میرا قالی سلات اسلام نے فرمایا علی المرتضی کو دیکھنا عبادت ہے کیا شان مولا مشکل کشا کی سبحان اللہ میرا کالی سلاد اسلام نے فرمایا انت منی وانا من کا تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں کیا شان مولا مشکل کشا کی ارشاد فرمایا علی جو منی وانا من علی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نے پنجتن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت عطا فرمائے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے زاہد تھے نام زاہد تو ہمارے ہوتے ہیں مگر دنیا سے بے رغبت ہی نہیں ہوتی آپ بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے جس رات آپ نے دنیا سے پردہ فرمائے یعنی آپ پر حملہ ہوا اس دن بھی آپ مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے جا رہے تھے غور کیجیے اور ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں خود اٹھتے ہیں غور تو کریں اللہ ہمیں پنتن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے مولا مشکل کشا کی سچی محبت عطا فرمائے بی بی فاطمہ خاتون جنت آکا کی شہزادی اور دی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے شہزادے حسنین کریمین طیب طاہرین، شہیدین، جلیلین رضی ربی اللہ تعالی عنہما کی بھی سچی محبت عطا فرمائے وہ محبت عطا فرمائے جس میں ہم ان کی تاب داری بھی کریں اطاعت بھی کریں آمین بجاہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم